بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اذا وقعت الواقعہ وقاتی ہے قریب جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا قوفی بہت اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّا وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراغندہ غبار بن کر رہ جائیں گے تم ازو جا تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے اسحب المن اسحبل من دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا اسحب المشم اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بدنسیبی کا کیا ٹھکانا ابن سب کون الا جن اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں وہی تو مقرب لوگ ہیں نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے سلتم منل اول وقلیل منل اخری اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم آل سوری مت کیبلی مرسا تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے یطوف علیہم رہی مخلدون من لا يصدعون عنها ولا ينزفون ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا من ما من ما اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں وہ لو جزاء بما یا ملو اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی ہویں ہوں گی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 جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی اوسح ما اوسح بلین اور دائیں بازو والے دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا فی سد رخ د لو روشم فو وہ بے خار بیڑیوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم روان پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکسرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرا بنا دیں گے اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے سل تم مینل الی وسول تم مین اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت اصحب شمل اصحب شمل اور بائیں بازو والے بائیں بازو والوں کی بدنسیبی کا کیا پوچھنا فی سمو میوں ولا کریم وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے انہم ہوں قبل کا مترفین مترفی وہ کیوں اس رو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اسرار کرتے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا تور لَمَبْعُوثُونَ سو اب الْأَوَّلُونَ کہتے تھے کیا جب ہم خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں قل ان الاولین والآخرین اے نبی ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے تم ان تم لا ہبو من شجری می اون مل بو تو شری بون آل ہی منل ہم شری بون شربل پھر اے گمراہو اور چھٹلانے والو تم شجر زکوم کی غذا کھانے والے ہو اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی توس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روزے جزا میں نشنو خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے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 نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل انفالکم وننشئکم فیما لا تعلمون ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے آجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دے اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دے جس کو تم نہیں جانتے اول تل کر اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو پھر کیوں سبق نہیں لیتے اثر تم الزارعون کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں لڑ جانا ہوں پاما سول تم انا بل نو محروم ہم چاہیں تو ان کھیتوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی بلکہ ہمارے تو نصیب بھی پھوٹے ہوئے ہیں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 کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے اثر ایتم النار تم شجوت نلموشی نہ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے بس اب چلا العظیم پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو او کو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 بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا تنزل من رب یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے اَفَبِ هَذَا الْحَدِيثِ أَن تُم مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برکتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو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 اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے وہ فَسَلَامٌ نسا مِنْ القمن اسابلمی وَأَمَّا تج اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے تو اصحاب یمین میں سے ہے اور اگر وہ چھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا انہا فسبح باسم ربك العظيم یہ سب کچھ قطعی حق ہے پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو